وَأَمْدَدَنَاهُمْ وَلَحْمٍ مِمَّا <يشتہون> اور ہم انہیں ان کی رغبت و خواہش کے مطابق خوب میوے اور گوشت دیں گے اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی بخششوں کی بارش ہر دم ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی انواع و اقسام کے پھل اور ان کے پسندیدہ گوشت پہنچاتا رہے گا وہ لوگ ایک دوسرے کو شراب سے بھرے جام دیں گے جسے پی کر بدمست نہیں ہوں گے نہ زبان سے نازیبا اور فحش کلمات نکالیں گے اور نہ ہی اسے پی کر بہکیں گے اور نہ گناہ کا ارتکاب کریں گے جیسا کہ دنیا والے دنیا کی حرام شراب پی کر بہکتے ہیں فحش بکتے ہیں اور دوسروں کی عزت پر دست درازی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد و حشم پھرتے رہیں گے اور انہیں کھانے کے لیے پھل اور پینے کے لیے شراب کے جام بھر بھر کر پیش کرتے رہیں گے اور وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے سیپ میں بند موتی ہوتے ہیں جنہیں اب تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہو